ولاقدر البتہ تحقیق ضین السما دنیا ہم نے زینت دی آسمان دنیا کو بھی مسابحہ چراغوں کے ساتھ وجالنا اور ہم نے ان کو بنایا ہے رجومن مارنے کے آلے نشیاتی شیطانوں کے لیے وَاعتدنا اور ہم نے تیار کیا ہے ان کے لیے عذاب سعید پھڑکنے والی آگ کا عذاب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 من من کا جس نے پیدا کیا ہے وہ هو اللطیف الخبیر وہ نہائیت باریک بین بہت خبر رکھنے والا ہے وہ الذی وذات جعل لكم الارضہ جس نے بنایا ہے تمہارے لیے زمین کو دلولن تابع فامشوا فتمچلو فی مراکبها اس کے کندھوں پر کندھوں میں واکلوا وکھوا من رزقیہ ہی اس کے حفظ میں سے و الیہ النشور اور اسی کی طرف اٹھ کر جانا ہے